کی جو تمنا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں تو ہماری جو نہیں ہوتی تو ہم لوگ جو نفل مانتے ہیں کہ ہم لوگ دو رقع چکرانے کی نفل ادا کریں گے اور ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے تو ہم ایسا پڑھ سکتے ہیں جی سسٹر کیوں نہیں منت ماننا بالکل جائز ہے قرآن واقعی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام منت ماننا کرتے اور ایسا منت ماننا جائز ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے راہ پر یہ صدقہ کروں گا یا یہ نماز پڑھا یا روزہ رکھوں گا یا کسی عج کرا دوں گا یا عمرہ کرا جو بھی آدمی چاہے لیکن جب یہ منت ماننے آ جائے پورا ہو جائے تو پھر اس پر کرنا واجب ہو جاتا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ کرے یا نہ کرے پھر اس کو عمل کرنا واجب ہے ضروری ہو جاتا ہے تو پھر بھی اگر پوری نہ ہوئے منت ماننے کے باوجود بھی تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی اس کا منت ماننے کا دعا کرنے کا اللہ جو جزا ہے وہ اللہ انشاءاللہ شاء کے دن ہم